رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقيموا لله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لمن رضا عن الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں سرد نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا موضوع بحث علم غائب ہے مسئلہ علم غائب توحید الوحیت کا ایک رکن ہے جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم साबित ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی मानता مانتا ہے یہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو ہستیاں بھی ہیں یہ غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اللہ کے اس آیتے کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ کہ مسلح علم غیب یہ توحیح الوحیت کا ایک رکن ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے وہ اس کو الہ اسلم کہتا ہے آئیے سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب غیر نہیں اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیر فلم نہیں پہلی حدیث اس طرح ہے وان عیش رضی اللہ تعالی منحد محمد رک الا الله راہل بخاری کی کتابی توحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دیکھنے کا مطلب آخیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم کی نقی کرتی ہے دوسری حدیث کرے نا وہ کتاب رخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے جو بیمار تھا وہ مر گیا رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلایا وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا اور رات میں مرا رات ہی میں ہم لوگوں نے اس کو زبان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں ماں کو منتولی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی اس کے تجہیز و تقسیم کی خبر کیوں نہیں دی اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں اب جب نبی کو غیب کا علم نہیں تو اور لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے سب سے بڑی جہالت صفحت اور حماقت یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب قائم نہیں تھا کچھ واقعات بھی ہے. اس بات کی تعید کرتے ہیں مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت میما رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے ہاں آپ ایک مرتبہ گئے جانے کے بعد بڑی دیر تک آپ کے چہرے پر اداسی چھائی گئی حضرت محمدہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اداعت دکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل نے آج مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا اس لیے کہ فرشتہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ایسا کیوں ہوا مجھے علم نہیں ہے اس کے بعد اچانک आपने देखा कि जिस चारपाई पर आप बैठे हुए उसके नीचे कुत्ते का एक किल्ला बैठा हुआ मुस्लिम है मुस्लिम शरीफ की यह रिवायत है की रसूल सल्लम ने उस कुत्ते को बाहर निकलवाया और जहां कुत्ता बैठा हुआ था उस पर पानी छिड़कवाया इसका मतलब है की जहाँ कुत्ता आ जाए कुत्ता बैठ जाए वहाँ पानी छिड़क देना सुनना चाहिए वहाँ पानी छिड़क देना चाहिए पानी छिड़कवाया मुस्लिम की यह है और थोड़ी देर बाद हजरत जीबराई स्ल्लाम اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ میں آنے والا تھا لیکن کمرے میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوا اس لیے بیٹھا ہوا تھا اسے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا رہ تصویر رہتی ایک روایت کے مطابق اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیر قائم نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ اداس تھے اس وجہ سے کہ جبرائل واضح کے مطابق ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وجہ قریب ہی تھی کتے کا پلّا اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کتے کو فوراً گھر سے باہر نکلواتے اور حضرت جبرائیل جلدی سے ملاقات کے لیے آ جاتے مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر کتے کے پلے کو دیکھا تو آپ نے یہ پوچھا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیر کا علم نہیں تھا جملہ کیا ہے متا دخل ہاڈل یہاں کب یہ گیا ادھر کب گزایا یہ لفظ کب جو بتاتا ہے آپ کو غیر قلم نہیں تھا نہیں تو جسے غیر قلم ہو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ چیز یہاں کب آئی متا دبرا ہا کر وہاں یہ کتا ادھر کل آیا حضرت عائشہ کے جواب میں فرماتی بہو وہاں جا رہی تھی خدا کے سفر مجھے علم نہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی ضرور نہیں ہوتا اور نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو امت کے سب سے اچھے سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی ذہف میں ورنہ حضرت عائشہ رفی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرماتی واد خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت سے ایک ہار لیا تھا سفر میں وہ ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اس لیے کہ وہ ہار مستعار تھا اور اسے واپس کرنا تھا بم ہو جانے پر انہیں بڑی فکر لائی ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار گل ہو گیا اور ہار واپس کرنا ہے میں تو وہ ہار مستار تار لائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو تلاش کیا جائے تلاش کیا جائے یہ کہنا تلاش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیر کی نسی ہو جاتی ہے ورنہ جس سے غیر کا علم بتا دے گا ہار وہاں پڑا ہوا جاتے چلے لو وہ یہ نہیں کہتا اسے تلاش کرو امتیا کے خود یہ بات نہ کرتا تو اس ہار کو کل تلاش کر کے لاؤ اس لیے کہ اگر آپ کو غیر علم ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو پریشان نہ کرتے بلکہ فرما دیتے کہ ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے ایک عید دیکھیے اور اس کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیتے ہیں جس سے یہ بات بازار ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر علم نہیں تھا لوکن تو غیر الخیر اگر مجھے غیر قائم ہوتا غیر قائم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر مجھے کا علم ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن آپ کو تکلیف پہنچی کیسے مسلم کی بات ہے کہ جنگ خیبر کے بعد خیبر کے بعد سلام ابن مشین کی بیوی زینم نے آپ کی دعوت کیے کہ نے کی دعوت کی آپ کے ساتھ غالب حضرت برائے برائے معروف رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس دعوت میں شریک ہے اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا صحابی نے جیسے ہی لکما حلف سے نیچے اتارا زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ حضرت بڑا ہو گئے وہی شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا لیکن زہر کا اثر بڑا ہی تیز تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر کبھی کبھی میرے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور مرض الموت نے یہ زہر دوبارہ آٹ کر آیا اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگے اتحل کٹ رہی ہو سوال یہ ہے کہ آپ کو اس غیر کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور قرآن یقین یہ کہتا ہے کہ اگر میں غیر قائم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی آپ کو اس تکلیف کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیر قائم نہیں ایک حدیث پاک اور لے لیں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک علم غیب آپ کو نہیں تھا لیکن انتقال کے بعد آپ کو علم غیب کلّی عطا کر دیا گیا اس کا رد ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے اور ایک حق کریمہ سے پہلے آئے کریمہ پیش کرتا ہوں ان دکان کا اللہ عمل ہو جس دن اللہ تمہارے کو تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ پوچھے گا ماذا اج تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تو کالو تمام کے تمام رسول یہ بولیں گے لا علم لنا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اس لیے کہ ار کا جو لفظ ہے وہ عموم پر دلال کر رہا ہے سارے کے سارے رسولوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تو تمام رسول یہ بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں اس کا مطلب یہ کہ انتقال کے بعد بھی انہیں علم غیر کلی نہیں ملا حدیث پاک دیکھیے وان طالب بن طالب رضی اللہ الله صلی اللہ علیہ وسلم اني فرتكم على الحوض من مر علي شريب و من لم يظمأ بدل سيرتن عليا اقوام يعرفونني ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاكون لهم مني فيؤمن انك لا تدري ما احدث بعدك پاکو سو ان سے ہوکل تو مرتا یہ ربادی بخاری کی کتاب رفا حضرت امام بخاری کتاب میں ابن ملا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم سے پہلے اوزے کوثر پر پہنچ جاؤں گا تو جو میرے پاس سے اوزے کوثر کے پاس سے گزرے گا وہ میرے ہاتھ سے جام لے گا پیے گا اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوسر پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لم یہ بخاری کی روایت اتنے में کچھ لوگ آتے دکھائی دیں گے اور میں انہیں پہچان رہا ہوں گا وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے یعنی وہ میرے امتی ہوں گے جیسے ہی وہ میرے قریب آنا چاہیں گے فرشت ان کو روک دیں گے میں کہوں گا وہ ان کو آن دو فاقل ہندو مین میرے امتی پال تو آپ کے فرشتے بولیں گے انکلا قدری ماہ آپ کو نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے پاس کیا کیا کر لی اس کا مطلب یہ کہ نبی کو انتقال کے بعد بھی غیر کا علم نہیں ملا انتقال سے پہلے بھی علم غیب پلی نہیں تھا علم غیب آپ کو حاصل نہیں تھا اور انتقال کے بعد بھی آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اس لیے کہ وشتے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد کیا کیا چیزیں دنیا میں دین کے نام پہ ایجاد کر لی تھی یہ سارے کے سارے بھی ذکر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمائیں گے سو اتاو سو کو ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی اس آیت اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کو انتقال کے بعد ہی علم غیب نہیں دیا گیا آئیے پہلے کچھ منتخب آیا دیکھ لیتے چیزہ چیدہ آیا جن سے واضح ہو جاتا ہے علم غیر یہ مخصوصات آتے خدا مندی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ علم خاص ہے غیر کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اللہ کے شرط فرماتا ہے آپ فرما دیجیے غیر کا علم اللہ ہی کو ہے انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدہ خبر میں محسور ہو جاتا ہے انما الغیب للہ غیب اللہ ہی کو ہے اللہ ہی کو ہے. انما جو حصر کے لیے آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ علم غیب یہ خاصے سے خداوندی میں سے ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے جگہ اس طرح ایشا فرمایا گیا اللہ من کت سماوا اور پہلے نفی عام ہے نفی عام کے بعد لفظ استثناء سے یہ بات بتا دی گئی کہ غیب کا علم اللہ کے سفاس ہے آپ کہہ دیجیے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے لا لا کر کے اللہ کے ذریعے استثنا کرنا در حقیقت مقید حطر ہوتا ہے اور یہ حصر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیر پہلے سورے اللہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک نے اشارت کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈکیں بنائی کیا کیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی یہ دیکھیں اب لا کے بعد نکرا ہے اور عربی کے طالب علم جانتا ہے کہ نکرا کے تحت نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے فلاطار کسی ہی نفس کو یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیر کا نہیں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا <تلقى> لمحہ انت والا قوم کمل قبل یہ <حادا> غیب کی خبریں ان غیب کی خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں مَا تک تَعْلَمُهَا أَنْتَ انت والا قوم کمل قبل <حادا> میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقع کا ہی تھا نہ تو آپ کی قوم کو صاف صاف یہ بتا دیا گیا رسول کو خطاب کر کے منہ کا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس قصے کا ہی اس واقعے کا ہی میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا یہ آیس بالکل سری ہے اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر پہلوم کسی کو نہیں جس کو جو کچھ علم ہوا وہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا ایک جگہ نوہ زمان سے کہلوایا گیا عجیب بات تو یہ ہے کہ تینوں یہ عقیدے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ تینوں عقید موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی ہیں پہلے جملے کے اندر اس کی تبدیل ہے آپ لا اقول پرواہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہندی اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں یہ نہیں بولتا اللہ تمہارے پکانے نے کہلوا دیا تمام نبیوں سے کہ تم کہہ دو کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے جو وہ چیز کو چائے دے چیز کو چاہے نہ دے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے اللہ پوری رقم خزان بتا بھی مختار کل نہیں ہوتا اور ولہ جانتا ہوں ولہ فرشتہ میں نور کا بنا ہوا یہ تینوں عتیذے بتیسوسائی مسلمہ میں موجود ہیں یہ عقینا موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلیم باقاعدہ مختارفل ہے یہ عقینہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء انبیاء سب کو گھر اور یہ کہ نبی نور کے بنے ہوئے ہیں یہ کہہ دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ملتے کہ فرشتہ سے بنا ہوا ہوتا ہے اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے ان کو بھی ذائقہ بنائی اللہ تبارک نے تبارک <الحقی> نے تمام اسما سکھا دیے پھر ان اسماء کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو انہوں نے اپنی لائن کا اظہار کیا اللہ علم لنا اللہ اللہ ہمیں. ان کا علم نہیں ہے, ان چیزوں کے حسما کا علم نہیں ہے اللہ علم لنا اللہ یہ نوری مخلوق ہے جس کی زبان سے کہلوا لیا گیا کہ نوری مخلوق کو فرشتوں کو بھیجا اس کا بھی علم نہیں ہے انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے بتا دیا اس کے بعد ایک نہاری مخلوق ہے جنوں تکلیف آپ سے ہوئی ہے یہ نار سے بنائی ہوئی آپ سے بنائی ہوئی مخلوق اس کے بارے میں سورہ کے اندر اللہ تبارک نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلم اسلام کے لیے جو چاہتے آپ جنوں سے کام لیتے آپ کو بیت المقدم کی تعمیر کرنی تھی بیت المقدم کی تعمیر کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے پڑتے تھے اور یہ کام حضرت लिया سے, سے لیا کرتے تھے اسی دوران ان کی موت اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے اور हुए ایسی جگہ پر تھا کہ آپ कि کے اوپر اور تعمیر کے اوپر پوری نگاہ رکھ رہے تھے اور جن بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آپ وہاں موجود ہیں اسی دوران جب کہ آپ اپنی لاٹھی کے اوپر اپنے اصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں موت آ گئی اللہ تبارک کو تارا نے ان کو اس طریقے سے है اوپ کے اوپر کھڑا کر رکھا کہ جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی جندہ ہے حضرت سلیحمان جنگا ہے اور وہ کام مسلسل کرتے رہے اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اللہ تبارک نے اس واقعے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ اسی دوران جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان کی یہ تمنا تھی کہ میری حیات ہی میں یہ کام مکمل ہو جائے لیکن اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کا پھلاوا آ گیا کسی کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا مارا موتی ہی. کسی نے ان کی موت نہیں بتلائی کہ یہ مر گئے کہ زندہ ہے من وہ کیڑا اس کیڑے نے بتایا کہ یہ آدمی مر چکا ہے جو کیڑا برابر ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا جیسے ہی فیصل مقدس کی تعمیر مکمل ہوئی ادھر کیڑے نے نیچے سے پوری لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور حضرت اسلام گر پڑے پلمبا ہر رات جب لاٹھی کمزور ہو گئی کیڑے لکھا لیا اور لاٹھی جب گری لاٹھی کے ساتھ آپ بھی گرے تبھی نسل جن لمبا کے بعد لمبا کی جزا آئی ہے لمبا شرط کے لیے پلا ہر رات جب حضرت سلیمان گرے تب ہی جن تب جا کر کے جنو کو ہی ہوا شرط کے بعد جزا آتی ہے جب وہ گرے سب جنوں کو علم ہوا کہ ارے یہ آدمی تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا اور افسوس کرنے لگے اللہ عالم الش کی انہیں غائب تعلق ہوتا تو مان لوی سو پل تو ایک رجوا کل تکلیف کے اندر وہ نہ ٹھہرتے بڑھ جاتے کام چھوڑ کر کے اس کا مطلب یہ کہ جنوں کو غیر قید میں نہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں کہاں چھپی ہوئی فلاں کہاں جھوٹا ہے اولن تو یہ معاملہ تصویر جنہ کا یہ خاص فیصلہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مستخر کیا تھا صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی کاٹن کوئی بابا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس مورکن ہے یعنی جن ہے میں جو چاہوں کام وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ اور عجیب بات تو یہ کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جن جی موقع ہے یہ اتنے غریب ہوتے ہیں اتنے چیتر ہوتے ہیں اتنے شریر اور بدماش ہوتے ہیں کہ ان کی کمائی ٹوٹل حیران کی ہوتی ہے اگر ان کے پاس اس طریقے کا موقع ہو تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بابا ہے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کچھ ان لوگوں پر اس طریقے کا ہے کہ سیدھے سے ان کی مالی حالت نظر نہیں آتی جو بھی مابا ہے دیکھیے کی حالت بہت خراب ہے بہت خراب حالت میں رہتے اگر ان کے پاس جناط ہے یہ موسکل ہے تو یہ موکلوں سے سب کچھ کیوں کرا نہیں لیتے یہ دس روپے کے اوپر پچاس روپے کے اوپر سو روپے کے اوپر تعمیر کیوں بیچتے کنڈے کیوں بیچتے تو جنوں کی تفصیل یہ صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جنوں کو غیر قائم ہے ہی نہیں فاصلے کے اوپر جب جن یہ نہیں جان سکتے کہ یہ لکڑی کے اوپر ٹھہرا ہوا انسان مر گیا کہ زندہ ہے تو وہ اندرونی چیز کے بارے میں کیسے ہی رکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں چھپی ہوئی फला فلاں جگہ فلاں چھپی ہوئی ہے سامنے حضرت سورے مہار اسلام مرے کھڑے ہیں لکڑی کے اوپر یہ برابر کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑے سے باترے کے اوپر اس بات کا علم نہیں ہے کہ لکڑی کے اوپر کھڑا ہوا ٹھہرا ہوا یہ شخص زندہ ہے کہ مورتا ہے کیسے کہا جا سکتا ہے جنوں کو گھر کا علم یا گھر को کو گھر کا علم بنانے کی جس طرح بلائی کا کو نوری مخلوق کو غیر کا علم نہیں اسی طریقے سے ناری مخلوق آگ سے بنائے ہوئی مخلوق ہے جنوں کو بھی غیر کا علم نہیں ہے اس بات پر نقصان موجود ہے جو امت کا خلاصہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بات معلوم ہو گئی اللہ تبارک کو کہا خود ان کو معمور کر دیا اس بات پر کہ اپنی زبان کو تم بول دو کہ غیر تعلیم صرف اللہ کے لیے فکل معمور کیا گیا تم بولو اللہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ غیر تعلیم کسی کو نہیں لیکن ہم دیا ایک کو حکم دیا کہ تم بولو معامور کیا گیا ان کو حکم دیا گیا کہ بولو اپنے سے یہ کی نفی کرو فقل صرف اللہ تو غیر اولیا کر سب سے بڑے اولیاء کون صاحب اکرام. صاحب اکرام کو غیر فیل تھا تو. تو دوسرے لوگوں کو غیر پہلے کیسے ہو سکتا ہے اب آئیے آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے جو خطبہ مسلم کے بعد پڑھی ہے اس کی شرح کریں گے پہلے ایک آئٹ کریما دیکھے اس آئت کریما پر ہم سب سر سری طور پر گزر جانا چاہ رہے ہیں حالانکہ اس آئت کریما کا ہر ہر ٹکڑا علم کی یہ پہلا جملہ ہے جملہ تیسرا جملہ لا ملنا کہا پہلا ٹکڑا دیکھیے یہ لوگ لوگ آپ کے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی اللہ پل آپ کہہ دیجئے ان نما علم اندور اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے یہاں بھی دیکھیں مقدا خبر میں محسور ہے اس لئے کہ نما ہے ان اس کا علم میرے رب ہی کو ہے یہ سب مقدہ خبر میں محسور ہے ان کا یہ مقتدہ خبر میں محسور ہو جاتا ہے یعنی غیب میرے رب ہی کے پاس ہے غیب کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یہ پہلا ٹکڑا ہے فل انما علم اندوری اچھا دوسرا ٹکڑا لال جلی ہا لکتی ہا اللہ وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے یہاں لا نفی عموم کے بعد لفظ اللہ جو کہ افلائی لفظ ہے کوئی استعمال کیا گیا یہ بھی ہتھی کا فائدہ دیتا ہے کہ قیامت کا ایک جیس وقت کون ظاہر کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ظاہر کر سکتا لال جلی ہا لکتی ہاں تیسرا ٹکڑا سفول کی سماجی یہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہو چکی ہے سیامت کیا مطلب ہے اس کا یعنی زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ موسم ہے خواہش رکھ رہی ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ سیامت کب آئے گی یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے انبیاء اولیاء فرشتے سب کے سب یہ متمنی ہے آرزو مند ہے خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیر کا علم نہیں ہے یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے لاب کسی کو کم سے کم قیامت کے بارے میں جو غیب ہے کسی کو علم ہے لا کو نہیں لا پاپتا وہ آئے گی تو اچانک آئے گی یہاں بھی دیکھیے لال نفیع ہوگی ان کے بعد اللہ سے یعنی وہ نہیں آئے گی مگر اچانک آئے اچانک مطلب کیسے پہلے کسی کو خبر ہی نہیں دیجیے وہ نہ اچانک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اچانک آ جائے گی یعنی کسی کو علم ہوگا ہی نہیں اچانک آ جائے گی یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیر فی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں خاص طور سے علم قائم کے حا اللہ yes, یہ سیامت کے بارے میں, yeah. میں جیسے آپ کو علم ہو یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو علم یس الید کے بارے میں یعنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تان کا حقی جیسے آپ کو علم ہو انداز بتا رہا ہے کہ ندی کو کم سے کم علم کے بارے بھی میں ذریعے پھر کیا گیا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اچھا اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرما ہے اس کے پاس علم نہیں ہے اکثر الناس اس بات کو نہیں جانتی کہ کیا نہیں جانتی کہ غیر کا علم مخصوصات خدا بندی میں سے ہے یہ آخری ٹکڑا بھی بتا رہا ہے ولاقن اکثر الناس لا چلمون کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جو احساس دارت کے وہ جاہر ہے اس کے پاس علم نہیں ہے علم کس بات کر رہی ہے کہ غیب قائم محسوس آ تو پتا مندی میں سے غیر قائم اللہ کے ساتھ محسوس ہے اس ایسے کریم کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیر قائم صرف اور صرف اللہ کے بارے پارک اب آئیے اس ٹکڑے کی طرف جو ہم نے خود بہ مسونا کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا تھا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے آیتوں کو پڑھ دوں غیب ہے نہیں ظاہر کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو مگر جس رسول سے راضی ہو جائے نہیں رہتا تھا اور اس اظہار کے وقت غیب کے ظاہر کرنے کے وقت اس کے آگے پیچھے ایک نگرہ چلتا رہتا ہے اس کے اندر نہ تو کوئی چیز ڈال سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز لے سکتا ہے ایک نگرا چلتا ہے آگے پیچھے لیا لما تاکہ روپے پیغامات پہنچا دیے یا ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لے رسول دو طریقے کا ہوتا ہے ایک رسول ملکی اور ایک رسول انس جو رسول ہوتا ہے انسانی ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کو رسول بولا جاتا ہے رسول مانے پیغام لے جانے والا تو حضرت جبرائیل میں رسول ہے پیغام لے جا رہے ہیں لوہے محفوظ سے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرات ہوئے رسول ہوئے تو تجمہ کیا کریں گے لیا قد نما رسالا کے رسول ملکی نے رسول بشری کے پاس اور رسول بشری نے پوری انسانیت کے پاس یہ پیغامات پہنچا دی قد ربهم رسول ملکی نے یعنی فرشتے نے رسولِ بشری تک پیغام پہنچایا اور رسولِ بشری نے اپنی امت تک یہ پیغامات پہنچا دیے یہ مطلب ہے لہو کے اندر ضمیر ہے لیا علما انقد اب لہو ریشا لاتربہ احاف اور ان کے پاس جو کچھ ہے جو بھی علم ہے اللہ کو ان کے علم کا احاطہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر کے, چون چون کر کے، دستہ کر لیا اس کا، جمع کر لیا, سٹور کر لیا۔ اس مقام پر کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے اس کے بعد آگے بڑھتے دیکھیے ایک ہے, ہے شہادا جیسے اللہ تبارک کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ غیب اور شہادہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے اپنی آنکھوں سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عالم شہادہ ہے ہماری آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ عالم شہادہ ہے اور ہمارے حواس کے ادراک سے جو چیز ماں ہے جسے ہمارے حواس نہیں پا سکتے وہ سب عالم غیب ہے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ تو عالم شہادہ ہے اور جو چیزیں ہمارے حوال کے اجراس سے ماورا ہے وہ سب عالم غیب ہے یہ عالم شادہ اور عالم غیب میں فرق ہوا ہے دیگر جو چیزیں ہمارے دائر حواس میں ہیں عالم شہادہ ہے اور جو چیزیں ہمارے دائر حواس سے باہر ہے اور آواز کے اجراس کے دائرے سے باہر ہے وہ سب عالم غیب ہیں یہ عالم غیب اور عالم شہادہ کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غیب کی بھی کچھ قسم ہے مثلا غیب اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو وہ چیز معلوم رہی ہو اور بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم رہی ہو مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تمہارا کو نے فرمایا کہ اے نبی یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس چیز سے داخل تھے لیکن حضرت یوسف کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے وہ غیر نہیں تھا وہ شہادت برابر ہے اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جو لوگوں نے دیکھی ہے یہ پورا کا پورا قصہ ان کے لیے شہاد ہے لیکن ہمارے لیے غرب ہے وہ بولتے ہیں گروپ یہ کتنی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم تھا لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز غیر ہے لیکن جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے وہ شہادت غیر سوتوں اور غیر کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا کسی کو اس ٹائم میں نہیں لیکن اصل اس کا ادراک ممکن ہے جیسے حضرت آدم علی اسلام کی پیدائش حضرت آدم علی اسلام کی پیدائش اگر کہ اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا اگر موجود ہوتا تو حضرت آدم کی پیدائش آدم کو سجدہ کرنے کا معاملہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی لیکن اس وقت کوئی تھا نہیں اس وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوا اگر کوئی ہوتا تو معلوم ہو جاتا غیب کی یہ دوسری قسم ہے اور غیب کی تیسری قسم ہے جو ہمارے دائر حواس سے باہر ہو یعنی جیسے جنت جہنم جن ملائی چند یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیب کی تین تیسری قسم ہے یہ غیب کی تینوں قسم ذہن میں رکھے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں غیب کی ان قسموں کو ذہن نشین کرنے کے بعد آئیے علم کے ذرائع پہلے معلوم کر لیتے جہاں تک میری معلومات ہیں علم کے چار ذرائع پہلا ذریعہ وہی ہے اللہ تبارک وہ تارا کے حکم سے فرشتہ رسول کو آکر کر بتاتا ہے علم کا جو یہ ذریعہ ہے وہی جسے بولتے قطعی ہوتا نہیں یقینی اس میں اشتباہ التباف اور کل شک و شبہ نہیں ہوتا بالکل قطعی ہوتا ہے علم کا یہ ذریعہ وہی جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے وہی کے ذریعے ہی تو رسول کو معلوم ہوا قرآن جو کچھ ہے وہ وہی کی شکل میں آیا قرآن پورا بپور وہی وہی جو علم کا ذریعہ ہے یہ ذریعہ بالکل تطحی اور یقینی ہوتا ہے اس میں اشتبا اور اتباس نہیں ہوتا بالکل یقین ہوتا ہے اچھا علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے زندی جیسے نجومی لوگ بتا دیتے ہیں تاروں کو دیکھ کر کے جفار بتا دیتا ہے جو جفر کا علم رکھتا ہے رمال بتا دیتا ہے جس کے پاس علم رمل ہوتا ہے تبھی جسے علم طب کا شور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے تو ڈاکٹر جو بتا دیتا ہے نجوری جو بتا دیتا ہے جبار جو بتا دیتا ہے رمال جو بتا دیتا ہے کاہی جو بتا دیتا ہے بابا جو بتا دیتا ہے ان کے ذریعے جو علم ہے یا جن ذرائع سے یہ بتاتے ہیں وہ ذریعے علم زنی ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے طوائب ہوتے ہیں یہ فن ہے اور فن کے طوائد ہے ان طوائب کے ذریعے وہ علم حاصل کرتے اور یہ قائدے سب کے سب زنی ہے اور زنی ذریعے جو چیز حاصل ہوگا وہ علم بھی زنی ہوگا اس میں اشتباع التما ہوتا ہے اشتبا اور التباف ہوتا ہے کچھ کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے جیسے موسمی پیشیم کرنے والے یہ بتاتے کہ فلاں دن کو کتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک زبردست بارش ہوگی بارش کی مقدار بھی بتا دیتے ہیں وہ تو موسمی پیشین گوئی کرنے والے غیر کا علم نہیں رکھتے وہ عالم الغیب نہیں ہے انہیں غیر کا نہیں کہہ سکتے ان کی مثال کس طرح ہے جیسے آدمی اپنی بلڈنگ آدمی اپنے گھر کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے اچانک اس چیز نظر پڑتی ہے کہ پوسٹ مین آ رہا ہے فاصلے پر گھر والوں سے کہتا ہے پوسٹ مین آ رہا ہے پانچ منٹ میں پہنچ جائے گا تو یہ پانچ منٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ منٹ میں پہنچ جائے گا یہ اس کا اندازہ ہے ہو سکتا ہے دس منٹ میں چوٹ لگ جا کر بیٹھ گیا اس کا اندازہ یہ ہے کہ پانچ منٹ میں پوسٹ مین آ جائے گا پوسٹ مین آتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کہہ دیا کہ پانچ منٹ آ جائے گا ایسے علم کو غیر ری بولتے اسی طریقے سے دوربین کے ذریعے کسی نے فاصلے کے اوپر کسی کار کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ اگرچہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں نے دوربین سے دیکھ لیا ہے کہ کافی فاصلے سے ایک کار آ رہی ہے تو یہ کار کا جو علم ہے وہ دوربین کے ذریعے ہے آنے کے ذریعے اس کو بھی غیر ریف نہیں کہتے رہا معام اولیاء کے کشپ کا کہتے ہیں کہ کے ذریعے علم ہو جاتا ہے تو جاننا چاہیے کہ کشپ جو ہے علم ہے نہیں, کشپ کو علم کہیں گے ہی نہیں کہتے کہتے کے معاملے میں سورج گرہن کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی جب سورج پر گرہن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنت کیا ہے دو رقع نماز پڑھی جائے اس کو گرہن کی نماز بولتے سلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کے بعد جب سلاقے کو صبح پڑھانی شروع کی تو اچانک آپ پیچھے ہٹ گھبرا کر کے جیسے کوئی حوصلہ چھاپتا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آپ لپکے جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہو اور پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیے نماز کے خط ہونے کے بعد صاحب کرام نے آپ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے خلاف معمول کی طریقے کی حرکتیں کی وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے اوپر جہنم دکھائی گئی اللہ خوبصورت بیٹے اسکرین ہے کون سی نئی چیز یاد کر لیے لوگوں نے ٹی وی کے نام پر اس کا تصور جو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے دیکھ دیا تھا جہنم کہا ہے اس کی تصویر دیوار کے اوپر دکھا دی گئی اسکرین اوپر دکھا دی گئی کہ براڈ کاسٹنگ کہیں سے ہوتی ہے فلم کہیں چلائی جاتی ہے اور دکھا بھی جاتی ہے کہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو مسجد کی دیوار کے اوپر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا جنت اور جہنم کتنے فاطلے کے اوپر ہے لیکن سلاق کو سوکھ کے موقع پر جب آپ سورج جہنم کی نماز پڑھا رہے دیوار کے اوپر آپ نے جہنم کو بھی دیکھا جہنم کو بھی مشاہدہ کیا اور جنت سے بھی مشاہدہ فرمایا جب جہنم کو آپ نے دیکھا اٹھتی ہوئی لپیں دیکھی آگ کی تو آپ گھبرا کر کے پیچھے ہٹے آپ نے بتایا کہ جہنم کی لپے جو اٹھ رہی تھی جہنم میں آپ کی میں ان کو دیکھ کر گھبرا گیا اور پیچھے آ اور جو میں نے ہاتھ لینے کے لیے کچھ در حقیقت جنت مجھے دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر میں نے دیکھا کہ جنت کی دیواروں کے باہر کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو لے لو اللہ خر تو جنت بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر اور جہنم بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر گور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے اس کو دکھا دیا گیا دیوار کے اوپر یہ کیا ہے کشف ہے اس کو کیا بولتے کش چھپی ہوئے اس کو کھول دینا کش جیسے دروازہ بند ہو یا پردہ ہو تو کہتے ہیں اب حیجاب ہے پردہ ہٹا دیا گیا سامنے چیز نظر آ گئی اس کو کہتے ہیں کچھ ایسے ہی آپ کو دیوار کے اوپر جن نظر آئی آپ کو دیوار کے اوپر جہنم نظر آئی کشف ہوا